محمد وسلم وسلم فاتحہ تلاوت کرنے والا جب تلاوت کر کر فارغ ہو تو تلاوت کرنے والے کے لیے اور سور فاتحہ سننے والوں کے لیے آمین کہنا جو ہے یہ مسنون ہے آمین کا معنی کیا ہے تو اس کے بارے میں اور اس کے اس کی فضیلت کیا ہے اور آمین کہنے کے احکام کیا ہے تو اس کے بارے میں میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں آمین کے معنی ہیں کہ قبول کر یا ایسا ہی کر یہ معنی آمین کے ہوتے ہیں اور جہاں تک اس کا تعلق ہے آمین کا تو یہ ایک دعا ہے اور اس کی بڑی فضیلت واضح ہوئی ہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور حضور سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آمین جو ہے یہ ایسی ہی ہے سور فات کے لیے کہ جیسے کہ مر ہوا کرتی ہے تو یعنی اور حضرت علی رضی اللہ, تعالیٰ ہیں کہ آمین اللہ رب العالمین کی مہر ہے اور جب تک مہر نہ لگی ہو کسی لفافے پر تو وہ لفافہ یا کتاب یا کوئی بھی چیز جو ہے مکمل نہیں ہوتی ہے اور جس لفافے پر مہر لگی ہوتی ہے اور جس کی طرف اس لفافے کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اس لفافے کو کوئی نہیں کھول سکتا ہے تو یہ مہر کا مطلب ہوا کرتا ہے تو یہاں اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آمین جو کہ مہر قرار دی گئی جیسے کہ حضرت سیدی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آمین جب کہہ دی جائے گی جس دعا کے آخر میں آمین کہہ دی جائے گی تو یہ بالکل مہر کی طرح ہے یعنی یہ دعا ضائع نہیں ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ضائع نہیں ہوگی قبولیت کے زیور سے آراستہ ہوگی مگر دعا اگر اللہ رب العزت کی منشا اور اس کے ارادے کے خلاف ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا, دعا مانگنے والے کو اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے تو یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کی دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے نہیں ہوتی ہے. اس کی قبولیت کی بہت سی صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ بندہ اپنی سمجھ اور اپنے خیال کے مطابق جو دعا کرتا ہے وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی کہ جس دعا کا مبارگاہ رب العزت نے سوال کر رہا ہے یا عرض کر رہا ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ مبارک و تعالیٰ وہ اس کو اتانی فرماتا ہے بلکہ اس کے بدلے اور کچھ اطا فرما دیتا ہے تو اس طرح سے وہ دعا ہیں قبول ہو قبول ہوئی یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتا ہے آخرت میں اس دعا کا سلا اور اس دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اور اپنے دوسرے کرم سے اور اپنی مہربانی سے نواز دے گا تو یا وہ دعا جو کر رہا ہوتا ہے بندے کے حق میں وہ دعا اچھی نہیں ہوتی ہے یا وہ دعا جو ہے جس چیز کا وہ دعا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں آئندہ کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی ہے تو یا اس کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک مطالعہ اس کے لیے پھر وہ عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے یا اس کے لیے اس وقت تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے لیکن آئندہ جو ہے اللہ تبارک مطالعہ اس دعا کے عوض جو ہے اور کچھ عطا فرما دیتا ہے تو بہرحال مسلمان کی دعا جو اگر وہ جائز ہے تو یعنی وہ مقبول ہی ہوتی ہے وہ رائگہ نہیں ہوتی ہے اس کا انعام اکرام مل جاتا ہے حضرت سناری رحمت اللہ تعالی تعالیٰ فاتحہ کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ فاتحہ کے آخر میں جب آمین کہہ جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں اس کو کھول نہیں سکتا ہوں میں اس کو توڑ نہیں سکتا ہوں تو یہ جو ہے بیات آمین کی فصیحت ہے اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے مسلمانوں کے مجمع میں کرنا بہت بہتر ہے اس لیے کہ دعا کرنے والا جب دعا کرے گا تو سننے والے جو ہے وہ آمین کہیں گے تو اس مجمع میں سے آمین کہنے والوں میں سے کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو سب کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی اس لیے فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمانوں کے مجمے میں دعا کرنا جو بہت بہتر ہے اور پھر دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا جو ہے وہ دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں تو اس لیے جب دعا کی جائے تو اس میں سننے والوں کو آمین کہنا چاہیے اور یہ اس لیے بھی کہ دعا میں بھی شریک ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں کی دعا بن جاتی ہے تو جب بارگاہ خداوندی میں سب مل کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی بندے کی دعا تو قبول فرما ہی دیتا ہے حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی حضور جب حضرت موسا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد اجیبت دعوت حکما کہ بے شک ان دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئی مستجاب ہو گئی حالانکہ حضرت موسا علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ان کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے وہ آمین کہہ رہے تھے تو پتہ چلا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہے وہ بھی دعا میں شریک ہوتا ہے تو اس لیے آمین کہنا چاہیے اور جہاں تک جو ہے یعنی آمین کے بارے میں احکام ہیں تو وہ یہ ہے کہ آمین جو سور فاتحہ کے آخر میں کہی جاتی ہے تو یہ دعا ہے اور نہیں قرآن اور حادیث سے اور صحابہ اکرام کے عمل سے یہی ثابت ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ دعا ہے اور اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ, یہ نہیں فرمایا اور انہوں نے جو عمل کیا ہے اس پر دعا کی حیثیت سے عمل فرمایا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں متفق ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ دعا ہے اور مسلمانوں کا جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ اب تک جو ہے آمین کے بارے میں سب اتفاق کرتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ یہ دعا ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے تو بہرحال جہاں تک اس کے مسائل کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ارض کیا اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جب امام فی المقدوب علیہ ملۃ پڑھے تو مقتدی جو ہے وہ آمین کے لیکن یہ آمین جو ہے آہستہ کہی جائے گی فرمائیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے تو اب فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کا مقتدی کا موافق ہونا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت میں فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت چاہیے اور فرشتے کس طرح سے آمین کہتے ہیں آہستہ سے کہتے ہیں کوئی سنتا بھی نہیں ہے تو جب آہستہ آمین کہی جائے گی تبھی فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہوگی اور گناہوں کی بخش ہوگی اگر بلند سے کہی گئی تو پھر تو فرشتوں کے آمین کے ساتھ جو موافقت نہیں بلکہ تو مخالفت ہو گئی کہ فرشتے کو آہستہ ہی جی سے جو ہے آمین کہتے ہیں تو اس لیے آہستہ آمین کہنا چاہیے بند آواز سے نہیں اور ایک اور حدیث میں جو حضرت وائل بن خجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں نے پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غیر مقطوب علیہ وََۃن پڑھا تو بہت آہستہ سے آمین کہا افا سوتہ بہا حضور نے اپنی آواز آمین میں پس کی اور دھیمی کی یعنی بہت آہستہ سے آمین کہا اسی طریقے سے بعض روایتوں میں جو حضرت امام آزم ابو علی کا رحمتہ اللہ کے آر سے روایت کی گئی ہے اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ امام چار چیزیں جو ہے وہ آہستہ رہے گا ایک تو باللہ من الشیطان الرجیم دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تیسرے سبحان ابل اور چوتھے جو ہے وہ عام تو یہ چار باتیں ہیں کہ جو آہستہ کہی جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ بلند آواز سے نہیں کہی جائیں گی اسی طریقے سے حضرت بارش سے کتب حدیث میں یہ روایت بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالان عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالان عنہ یہ آمین آہستہ کہا کرتے تھے اور حضرت سی عمر امر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ آمین چار باتیں امام جو ہے وہ چار باتیں آہستہ کہے گا اعوذ باللہ بسم اللہ اور ربنا بنا رقل اور آمین تو یہ آہستہ کہی جائیں گی لہذا مصرون یہی ہے اور آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر جو دعائیں ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آمین جو ہے یہ ایک دعا ہے تو اس کے علاوہ غور فرمائیں کہ نماز میں جو دعائیں ہیں وہ آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں دعائیں فنود کو آپ دیکھیے کہ آہستہ پڑھی جاتی ہے اسی طرح دار الشریف کے بعد جب ہم قائدے میں قائدے میں بیٹھتے ہیں داروشریف پڑھتے ہیں اطہیا سے فارغ ہو کر تو داروشریف پڑھنے کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ بھی آہستہ پڑھتے ہیں رب مقیم صلاح اللہ عمہ ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ بہرات یہ دعائیں جتنی بھی ہیں نماز میں آہستہ پڑھی جاتی ہیں تو اب آمین بھی جو ہے وہ آہستہ جو وہ کہنا چاہیے اب بعض روایتیں جن میں کہ آمین کے بارے میں دوسرے وکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ جناب کہتے ہیں کہ بلند آواز سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کے معنی جو ہے جہر سے آمین کہنے کے ہوں برم آواز سے آمین کے پڑھنے کے ہوں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے صرف ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ مدد سوتا اور اپنی آواز کو اس آمین کے ساتھ تراز کیا اب مداح کے معنی جو ہیں وہ تراز کرنے کے ہیں لمبے کرنے کے ہیں جہر کے اور بلند آواز بلند آواز کرنے کے نہیں ہیں جس کسی نے اس کے معنی جو ہے جناب وہ بلند آواز پہ کر دیے تو یہ معنی ہی نہیں ہے مدا کے اب ہم یعنی آپ نازرا پڑھے ہیں آپ نے جو ہے وہ پوچھتاد سے سنا ہو کہ یہاں پر مد کرو یعنی کھینچو جیسے الادم اگر ماں اللہ پڑھ رہے تو استاد فوراً کہے گا تم نے مد نہیں کیا تو مد کے معنی تو کھینچنے کے ہیں لمبے کرنے کے ہیں دراز کرنے کے ہیں بڑھانے کے ہیں نہ کہ چہر کرنے کی نہ کہ بلند بلن کرنے کی یہاں جو ہو گئی یہاں تک کہ جناب انہوں نے اتنا مبالضہ کیا بلند آباد سے آمین کہنے کے لیے کہ جناب اتنی زور سے عہد نبوی میں آمین کہی جاتی تھی کہ مسجد جو ہے وہ گون جاتی تھی یعنی عقلی طور پر بھی اگر آپ اس جملے پر اور اس بات پر غور کریں تو یہ بالکل صحیح ثابت نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں کہ احمد صحابہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور مبارک میں پھر اس کے بعد جو ہے صابعین کے دور میں جو مسجدیں تھیں یا جو عمارتیں تھیں جو گھر بنتے تھے وہ لنٹر کے تو ہوتے ہی نہیں تھے چھپر کے ہوتے تھے ان پر کھجوروں کی جو ہے وہ شاپے ڈالی ہوتی تھی چٹانیاں ہوتی تھی تو جب اس قسم کی مسجد ہو تو اس میں آواز گونجے گی آواز تو وہاں گونجتی ہے جہاں جو ہے یعنی عمارت ٹھوس ہو چھپ جو ہے وہ بڑی یعنی ٹھوس قسم کی جیسے کہ یعنی آج کل ہمارے دور میں کہ لینٹر کی ہوتی ہے تو جب اس میں البتہ آواز گونجتی ہے لیکن جھوپڑی میں اگر آپ دیکھیں اس کا تجربہ کر لیں کہ جھوپڑی میں جا کر آپ ذرا زور سے بولیں تو کہیں آواز جو وہ نہیں گونجتی ہے تو پہلی بات تو یہی درست نہیں ہے کہ مسجدیں گونج جاتی تھی تو حضور کے زمانے میں چھپر کی مسجد ہوتی تھی تو گونجنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نقلی طور پر بھی اقلی طور پر بھی جو یہ بات جو ہے بالکل درست نہیں ہے امام آزم ابو انیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آہستہ کہنے کے لیے جو ہے دلائل پیش کیے ہیں اور احادیث کی روشنی میں یہی ہمیں مسئلہ بتایا ہے کہ جب امام ورد وربین کہے گا تو مقتدی جو ہے وہ آمین کہیں گے لیکن آہستہ کہیں گے اور یہ بالکل یعنی حدیث کے مطابق ہے اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے وہ حدیث مان بھی لیں کہ جس میں جو ہے اس طرح سے کھینچ تان کر برت آواز سے آمین کہنے کا جو ہے وہ پیش کیا گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیثیں منسوخ ہیں اور آہستہ ناصف ہیں اور تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے پروردگار سے دعا کرو کرتے ہوئے اور بہت ہی پست آواز میں دھیمے اور آہستہ سے اور دوسرے مقام پر ہوا ایک شادہ کا اے محبوب تم سے یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ تو آپ کہہ دیں ان سے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو آپ دیکھیے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ فعنی قریب کہ میں تو اپنے بندے سے قریب ہوں اور ایک جیسا کہ مشہور آئے اور یہ بات مشہور ہے کہ اللہ سے و تعالیٰ اپنے بندوں کی شہر سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے تو بدلاس میں یہ جا رہا ہے کہ پکار پکار کر تو اور چیخ چیخ کر تو اس سے جو ہے مانگا جائے یا اس سے سوال کیا جائے کہ جو قریب نہیں ہے جو دور ہے تو پتہ چلا کہ دعا کرنے والا جو ہے وہ چیخنے کی تکلیف جو ہے گوارہ نہ کرے کیونکہ جس ذات سے جو ہے وہ دعا کر رہا ہے وہ ذات تو اس کے بہت ہی قریب ہے لہذا وہاں چیخنے کی اور بلند آواز سے جو ہے اس طرح سے سوال کرنے, کرنے کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ذات تو قریب ہے لہذا اس سے جو ہے وہ آہستہ ہی سے سوال کیا تو یہ ساری آیتیں جو ہیں ان احادیث کی بھی تعریف کر رہی ہیں جس میں جو ہے وہ یعنی آواز پس طریقے سے اور دھیمے سے آمین کہنے کا جو ہے ذکر ہوا ہے تو بہرحال آج جو ہے وہ الحمدللہ للہ سور فاتحات کے بارے میں جو مسائل اور جو توضیع اور تشریح تفصیل تھی وہ مکمل ہو چکی اب انشاءاللہ آئندہ جو ہے سور بقرا کی تفسیر کا آج ہوگا واپس داوانہ الحمد للہ